اللہ رب العزت اپنی لا رائب کتاب قرآن مجید میں شاد فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے وہ اخبت اللہ اور اپنے رب کی طرف مطمن ہو گئے اولا اکا صاحب الجن یہی جنتی ہے ہم فی خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ایمان سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو اللہ اسے پوچھیں گے جمیا آکون آدم کے بیٹے جو کچھ زمین میں ہے سارے خزانے ساری پراپرٹیاں سارے ہیرے جوہرات پوری دنیا کی کرنسی ساری تیری ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا تجھے مالک بنا دیا جائے اور وہ ساری چیزیں تیری ملکیت ہوں اکمتا مفتادیم بے کیا وہ تو سارا کچھ دے کر فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اے انسان کہے گا ہاں یا اللہ دنیا جہان کی ساری چیز اگر میری ملکیت ہو تو میں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اللہ فرمائیں گے کر تو جھوٹ بول رہا ہے. تو ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کا تمہیں مالک بنا دیا جائے تو تجھ سے آج قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ آج تیرے پاس ایمان موجود نہیں ہے ایمان موجود نہیں ہے اس سے سمجھ آتی ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں ایک طرف اور ایمان کا ایک ذرہ جو نظر نہیں آتا وہ ایک طرف ہو تو ساری دنیا ایمان کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری امت کے لوگ ایمان والے مسلمان قرب قیامت ان کی حالت کی ہوگی یہ بھی نہ ہو بہار دنیا کے مسلمان مومن دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا ایمان بیچے گا دین بیچے گا دنیا لے کے آئے گا اس لیے فرما باد فطانند اپنے اعمال میں نیٹو میں تیزی کر لو جلدی Jildi کر لو, لو محنت کر لو ایمان عیمان عیمان اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا Pro کی Veyaacak بڑی سے بڑی چمک بھی, بھی تمہارے ایمان, ایمان کو لے نہ ڈوبے ہم سبھی ہی سمجھتے, سب سمجھتے, سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں ہم میں ایمان ہے لیکن میرے بھائیوں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم میں اکثر لوگ نہ تو ایمان کی تعریف جانتے ہیں اور نہ انہوں نے ایمان کو سیکھا آج میں عہد کر لوں کہ میں نے جہاں تک میری آواز آئے گی میں نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے حضرت بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماجہ کی روایت ہے کہتے ہم پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے نوجوان تھے ہم عمر تھے ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے فتح الم نل ایمان قبل قرآن سمت علم نل قرآن فضد ایمان ہم نے پیارے پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا تعلمنا نل قبل نت الم القرآن قرآن, قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ثم تعلمنا نل پھر, پھر ہم نے قرآن سیکھا پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا فضد نے بھی پھر وہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان میں اضافہ کیا آج ایک ہندو عیسائی سکھ مجوسی یا دنیا کا کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے آپ اس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں کیسے بنائیں گے صرف, صرف اگر آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا, دیا تو, تو آپ نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اس کو سکھایا ابھی وہ پورا مسلم بھی نہیں ہوا ایمان تو بڑی دور کی بات ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے یہ دین اسلام کہاں سے سیکھا یا دنیا میں مسلمانوں میں کئی فرقے اور مذاہب ہیں کئی راہیں پڑ گئی ان کی ये فرقے ये بن گئے مجھے کوئی ایسی چیز بتا دو جس پر ساری امت کا اتفاق ہو آپ کہیں گے قرآن اگر وہ نیا مسلمان نو مسلمان سے پوچھ لے کہ دعوت دے رہے کہ قرآن وہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے تو وہاں سے ایمان سیکھو اور دین سیکھو تو آپ نے کیا اس قرآن سے ایمان سیکھا کیا آپ مسلمان ہوئے اور آپ کی تربیت ہوئی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے تو میرا جواب کیا ہوگا صحابہ فرماتے ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے فتح قبل قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا سمت علم ترتیب بتائی صحابہ نے سمت ترتیب کے لیے ہوتا ہے پہلے قرآن پھر پہلے ایمان سیکھا پھر سیکھا آج, آج میں اپنے, بچوں, اپنے بچوں کو, کو قرآن, قرآن تو سکھا, دیتا, سکھا دیتا, دیتا, ہوں دیتا, دیتا ہوں قاری صاحب میرے بچے, بچے کو گھر آ کے پڑھا دیں گے یا میں نے اپنے بچے قاری صاحب کے پاس بھیج دیے قرآن تو سیکھ لیا پر صحابہ کی ترتیب پہلے قرآن سیکھنے کی تھی پہلے ایمان سیکھا سمت علم القرآن پھر قرآن سیکھا پھر کیازد کیا؟ نبی ایمانا پھر قرآن پڑھ پڑھ کے اس قرآن میں سے اپنے آپ کو تلاش کر کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کیا لکم کتاب آ فی ہے دیکر افلا تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ہم نے تمہیں کتاب دی ہے فی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے فی اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے افلا تا سمجھ نہیں ہے تمہیں عقل نہیں ہے تمہیں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے فی اللہ کی قسم میں نے محدسین کے کئی واقعات پڑھے وہ قرآن کی آیت پر رکتے کہتے اس قرآن میں اللہ مجھ سے مخاطب ہے قرآن کی شاید یہ آیت بھی میرے بارے میں ہے یہ آیت بھی میرے بارے میں ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو سب کا موجود ہے گناہ گار کا ذکر موجود ہے فاسق و فاجر کا موجود ہے ایمان والے مومن کا موجود ہے سبھی کا ذکر قرآن میں موجود ہے ہم نے آج تک اپنے آپ کو قرآن میں تلاش ہی نہیں کیا ایمانا جب انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں وہ آیات قرآن پڑھتا ہوں سنتا ہوں ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا کیوں یہ ایمان والے کی علامت تھی کہ قرآن سے پہلے ایمان سکھتا پھر کہتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے تلاش کرتا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہمیں اپنی اولادوں کو بچوں کو گھر میں جا کر بیوی کو آج سکھانا ہے ایمان کیا ہوتا ہے قرآن تو تو نے پڑھ لیا اور سیکھ لیا پر ایمان نہیں سیکھا اپنے چھوٹے بچوں کو جب وہ بولنا سیکھیں سننے شعور کو پہنچے تو ان کو سکھانا لازمی ہے کہ بیٹا ایمان تین چیزوں کا نام ہے قول تصدیق اور عمل زبان سے کلمہ پڑھنا دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عملوں سے ثابت کرنا کہ میں مومن ہوں تین چیزوں کا نام ایمان ہے کال تصدیق اور عمل چھوٹے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں قول تصدیق عمل وہ سیکھے گا پھر اس کے بعد سمجھے گا کہ قول سے کیا مراد ہے تصدیق سے کیا مراد ہے عمل سے کیا مراد ہے زندگی کے مختلف مراحل میں وہ چیزیں سیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے لوگو, لوگو آج تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو بچہ کہاں تک پہنچ گیا ڈگری کون لے لی ہے جاب کہاں مل رہی ہے کاروبار کتنا وسیع ہو گیا دنیا کے بارے میں تم سوچتے ہو اور فکر کرتے ہو کیلکولیشن کرتے ہو دنیا میں یار نہیں ہے ان اللہ تعالی دنیا دنیا میں نہیں ہے دنیا تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس کو اللہ پیار نہیں کرتا کافر کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے پھر قارون کے پاس سامان کے پاس دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کے پاس جو کافر ہیں یہودی ہیں مسلمانوں سے زیادہ امیر ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو ایمان والے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کے محبوب نہیں ہیں کافر ہیں ولاح إِلَّا پر اللہ ایمان صرف اسے نصیب کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے دنیا ہر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے یا اکثر کو نصیب ہو سکتی ہے پر ایمان صرف اسے نصیب ہوگا جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے یہاں مجھے سوچنا ہے کہ کیا مجھے میرے رب نے محبوب بنا لیا اگر میں ایمان والا بن گیا ہوں تو کبھی اس ایمان کی فکر کی حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی ہو ان کے پاس سے کوئی شخص گزرتا تو اس کو بازو سے پکڑتے کہتے اجلس بنا نؤمن سا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ہمارے ساتھ مجلس کرو نو صاحب تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مومن بن جائیں کون معاذ بن رضی اللہ تعالی ہو ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھو کوئی قرآن کی آیت پڑھو کوئی حدیث سناؤ کوئی مجھ سے سنو تاکہ ایمان بڑھ جائے ہم تھوڑی دیر کے لیے مومن بن جائیں آپ اپنے دماغ پر غور کریں کتنا عرصہ پہلے آپ نے کسی کو فون کر کے کہا آپ نے کسی کو کہا کہ کوئی میسج کرو یا کسی عالم طالب علم کو کہا بیٹھو میرے ساتھ کوئی واقعہ سناؤ قرآن کی کوئی آیت پڑھو پیارے پیغمبر کی وہ حدیث سناؤ تاکہ ایمان پڑ جائے میرا ایمان صحابہ سے بڑا نہیں ہے ان کا ایمان ہمارے لیے معیار اور دلیل ہے جن کا ایمان ہمارے لیے دلیل ہے ان کی کیفیت کیا ہے ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہیں بھائی میرے ساتھ بیٹھ اجنس بنا نسبنا نوسا تھوڑی دیر بیٹھو ایمان تازہ ہو جائے ان لا یخلا کوفی جوفی اہاد کما یخلا کسال لوگو تمہارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا لوگو تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے بسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کے کپڑا پرانا اور بسیدہ ہوتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے فصل اللہ ایدید ایمان حکم اللہ سے سوال کیا کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ سے دعا کیا کرو کہ کی اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کتنا اس پر عمل کرتے ہیں پیارے پیغمبر ہم آتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں میرا ایمان تو کمزور ہوتا ہی نہیں میرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے ابن ابھی مول کا اللہ صحیح البخاری کتاب المان میں ان کا فرمان موجود ہے کہتے ادرکتو تو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ یہ خاف یخاف کا آلہ نفس کہتے میں تیس صحابہ کو ملاؤں ہوں تیس صحابہ کو کلوحم خاف ان نفاق کا نفس میں تیس کے تیس صحابہ کو دیکھتا تھا کہ وہ تیس کے تیس صحابہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہیں ہمارے ایمان میں نفاق نہ آ جائے کہیں ہم منافق نہ بن جائیں کون ڈر رہے صحابہ اکرام آن تم بے فکر دیکھتا دو اے میرے نبی کے صحابہ بعد میں آنے والے لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے تو تب جا کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے جن کے ایمان ہمارے لیے معیار اور دلیل تھے ان کی حالت کیا ہے کل یہ خاف ان نفا کا اعلی نصف تیس صحابہ کو ملا ہوں تیس کے تیس صحابہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہیں ہم منافق نہ بن جائیں اس حال میں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ مجھے بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں منافق نہ بن جاؤں مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ شاید میرے ایمان میں نفاق آ رہا ہے ہم میں کبھی خوف ہی محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ایمان میں بھی نفاق آ سک جن کا ایمان ہمارے لیے دلیل اور معیار ہے وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے کہیں ہمارے ایمان میں ملاوٹ نہ آ جائے کہیں ہم منافق نہ بن جائیں اور آج مجھے ڈر نہیں ہے تو دلیل اس بات کی کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے جن کو فکر تھی وہ کہتے بھائی ساتھ بیٹھو کوئی حدیث سناؤ میں کبھی کسی مسلمان کو کہوں یا واٹس ایپ پہ کوئی میسج کرو کوئی واقعہ سناؤ کوئی قصہ سناؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے کبھی نہیں ایسا میں نے کیا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جہاں آئے سن کر ایمان میں اضافہ ہونا تھا میرے پاس تو دکان سے فرصت نہیں ہے لوگوں کو ایمان کی فکر ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھی کہتے ہیں اے عبداللہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جمعرات کی جمعرات ہمیں درست دیتے ہیں ویکلی درس دیتے ہیں روزانہ درست دیا کرو جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے وہ یوں سوچتے ہیں کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں یہ ڈر رہتا تھا ایمان والوں میں اللہ دینا قلوب وشیلا جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تب بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کپ رہے ہوتے ہیں نیکی کرنے کے بعد ڈر رہے ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا رسول اللہ یہ نیکی کرنے کے بعد ڈرنے والے لگتا ہے وہ لوگ ہیں اللہ دینا یشربون الخمرہ یسر وَيَسْرِقُونَ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو گنا گار ہیں گنا کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نام پہ صدقے کرتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں فرما اللہ یا بن اے صدیق کی بیٹی عائشہ جس کا تو سوچ رہی ہے معاملہ ویسے نہیں ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ دین یسوما وہ یسلون وہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں روزے دار ہیں اللہ کے نام پہ صدقے دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس آہست سے مراد بے خاف وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی ہمارے منہ پر نہ دے ماری جائے ہماری نیکی مردود نہ کر دی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی قبول نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں آج نیکی کرنے کے بعد کبھی مجھے بھی ڈر محسوس ہوا میرا دل کب کپا رہا ہو؟ کہ پتہ نہیں نماز اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں روزہ اللہ نے قبول کیا کہ کی نہیں یہ نیکی میں نے کی ہے صدقہ کیا پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ید رون و رہ اللہ نا خاصرین یہ ہے ایمان والا جو اللہ کو جہنم کے خوف سے ڈرتے ہوئے پکار رہا ہے جدت کے لالچ سے پکار رہا ہے اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی ڈرتا رہتا ہے فرماتے ہیں میں نے تیس صحابہ سے ملاقات کی تو کیا کر رہے ہیں سبھی کے سبھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے ایمان میں نفاق نہ آ جائے کیا ہمیں بھی کبھی اس بات کا خوف محسوس ہوا مدینے کی گلیوں میں حندلا رضی اللہ تعالی انہو اعلان کر رہے ہیں لوگوں نہ فکا ہنزلہ لوگوں ہنزلہ منافق ہو گیا لوگوں ہنزلہ منافق ہو گیا سامنے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی تشریف لائے کا ہنزلہ کیسے منافق ہو گیا کہتے ہیں میں اپنے آپ کو منافق سمجھ رہا ہوں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت جو ہوتی ہے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہنم کا خوف ہوتا ہے پیارے پیغمبر کی مجلس میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے گھر لوٹ کر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفاق ہے یہ نفاق نہیں تھا یہ احساس ہے کہ مسجد میں جو میرے ایمان کی کیفیت ہے کیا گھر میں جا کر دکان پہ جا کر بھی ایمان کی کیفیت وہی ہے رمضان میں جیسا ایمان بوسٹ اپ ہو چکا تھا کیا شوال میں بھی اس کی کیفیت برقرار رہی ان صحابہ میں احساس تھا کہ کہیں ایمان کا لیول پیارے پیغمبر کے پاس کچھ اور ہو اور گھر جا کر کچھ شور ہو جائے تو یہ لیول برقرار نہ رکھنا یہ نفاق ہے یہ احساس تھا حالانکہ یہ نہیں ہے تو ہم میں تو یہ احساس بھی نہیں ہے اف آل الخیر دہرا کوم تار رفاترب کم فن بِهَا ہے نف مِنْ عِبَادِهِ یوسیب اللَّهَ بس اللہ کم و يُؤْمِنَ کم پیارے پیغمبر نے فرمایا اف آل افالخر دہر اگر تم ایمان والا اپنے آپ کو بنا کر رکھنا چاہتے ہو طریقہ اس کا کیا اف عل الخیرہ دہر عمر بھر زمانہ بھر نیکیاں تلاش کرو نیکیاں کرو خیر کو ڈھونڈو وہ تار رو رب اپنے رب کی رحمت کی بہاروں کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو رکھو تارز کا مانا ہے کسی تعرض کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز پر پیش کرنا و تار رو لے رحمت ربکم اپنے رب کی رحمتوں کی بہاروں کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو رکھو فَإنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ اللہ ہے تعالیٰ کے لیے بہاریں ہیں اللہ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بڑی بہاریں ہیں یو سیب و بہا میں یش تو اللہ یہ اپنی رحمت کی بہاریں جن کو چاہتا ہے اپنے بدوں میں سے نصیب فرما دیتا ہے تم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی بہاروں کے سامنے پیش رکھو تیار رکھو ہر وقت اس کے سامنے رہو کیسے رہو گے اف الخیر جب ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہر وقت خیر کو تلاش کرو گے نیکی کو تلاش کرو گے ایمان مضبوط رہے گا اللہ کی رحمت کی بہاروں کے سامنے رہو گے اور کہا بس اللہ این یس ترا جب یوں نیکیاں کرتے رہو گے ایمان کی فکر کرتے رہو گے پھر اللہ سے سوال بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کرے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم ہے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کرے کچھ کر کے اللہ سے مانگو اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے سامنے ہر وقت پیش رکھو اور پھر اللہ سے سوال کرو اور مانگو کیا مانگنے کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کر دے وہاں منا رو اور تمہارے سارے خوف اللہ تعالیٰ تمہیں اسے بچا لے امن میں تمہیں شامل کر دے تمہیں بے خوف کر دے یہ دعا کرنے سے پہلے طریقہ بتایا طریقہ کیا ہے ہر وقت دیکھی کرو رمضان شوال میں نہیں ذوالحجہ کے دنوں میں نہیں وقت دیکھ کے لیے تیار رکھو ایمان مضبوط رکھو اور اللہ کی رحمتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے رکھو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں اور اس کی بہاریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتے عطا کر دیتا ہے مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی بہاریں کیا میرے گھر میں آ رہی ہیں پھر کہا ساتھ اللہ سے مانگتے رہا کرو کہ تم انسانوں غلطیاں ہوتی ہیں جس کی غلطی کو اللہ نے نمایاں کر دیا پھر اس کی نیکیاں دب جاتی ہیں اور عیب کھل جاتے ہیں اللہ سے یہ مانگا کرو پھر سوال ہی کرتے رہا کرو کہ اللہ نے تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے تو مزید پردے ڈال کے رکھے وہاں یو میں نہ اور تمہارے جو نقصانات پریشانیاں خوف والی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں اسے بے خوف کر دے یہ اللہ سے مانگا کرو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان آج اس کی فکر نہیں رہی یہ بھی نہ دمت دنیا پیارے پیغمبر فرماتے قرب قیامت انسان اپنا ایمان اپنا دین پیش کر دنیا لے کے آئے گا ان لہ تن فل ارد وانیت اللہ کلوب و اباد کہ لوگو اللہ تعالی کے بھی دنیا میں برتن ہیں اللہ کے برتن دنیا میں ہیں زمین پر اللہ کے برتن ہیں کون سے برتن ہیں وہ برتن جہاں ایمان آ کے جگہ پکڑتا ہے جہاں ایمان جا گزی ہوتا ہے فرما بلوب انہ تنفیل ارد وآنیت اللہ قلوب و اباد اور اللہ تعالی کے برتن اللہ تعالیٰ کے نیک اور سالے بندوں کے دل ہے یہ دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہے جہاں ایمان آتا ہے جہاں ایمان رہتا ہے ایمان کی جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برتن قرار دیا ہے آج میں دیکھوں کہ وہ ایمان کا برتن دنیا کی تجوری کا برتن بھرنے کے لیے یہاں اس ایمان کے برتن سے چیزیں نکال نکال کر میں دنیا کی تجوری بھر رہا ہوں یا دنیا کی تجوری کو خالی کر کے اپنے ایمان کو بھر رہا ہوں اپنے دل کے برتن کو ایمان کے برتن کو بھر رہا ہوں کا قرب قیامت اس مسلمان کی حالت یہ ہوگی یہ بی نہ ہو بے آردم دنیا یہ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچے گا نماز چھوڑ کر دنیا خریدے گا نماز چھوڑ کر دنیا کے کاروبار میں جائے گا نماز چھوڑ کر مسجد چھوڑ کر یہ اپنے اسکول کالج کو ترجیح دے گا اس کے سامنے ٹارگٹ اور ہدف دنیا ہوگا ایمان اس کے سینے سے کمزور ہوتا رہے گا دین آمنوں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامر اور نیک عمل کیے حالانکہ ایمان اس میں عمل بھی شامل ہے عمل سالے بھی شامل ہے اللہ نے پھر بھی الگ سے وہ عامر کیوں کہا امل سال کی اہمیت کی وجہ سے کیونکہ یہ ایمان اور عمل سالح انسان کی زندگی ہے اس کے دل کی زندگی ہے اس کے لیے پاکیزہ زندگی ہے مناملہ صالح ذکرین فلاں حیات طیبہ بےسن ماں کا نیاملون کیا جو انسان ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرتا ہے فلاں نوحو حیاتن طیبہ ہم ہاں ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں وہ اس کو حیات نصیب فرماتے ہیں زندگی نصیب فرماتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خواب چیا کرتے ہیں ایمان کی جگہ دل ہے دل کو زندہ اگر اللہ نے کر دیا یہ زندہ دل ہوا تو پھر تمہاری زندگی پاکیزہ ہوگی اور وہ ایمان کے ذریعے ہوگی فرما فلا نُحْيِيَنَّهُ اللہ حیات اس انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے اور والا نجزی اللہ اجرا ہوں بےآسانی ماں جو دنیا میں عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال کے اس کو حسین ترین بدلہ نصیب فرمائے گا دنیا میں بھی حسین ترین بدلہ اور آخرت میں بھی حسین ترین بدلہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا دو دوست اگر دین کی وجہ سے ایک دوسرے محبت کرتے ہیں پھر ان میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے وہ لڑ پڑتے ہیں اور وہ ایک دوسرے دور چلے جاتے ہیں فرمایا یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے اس گناہ کی وجہ سے ان میں جدائی آئی ہے کہ گنا انسان کے ایمان میں کمزوری پیدا کرتا ہے پہلے دین کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر ان میں دوستی تھی آج جھگڑا ہوا ہے تو فرمایا کوئی نہ کوئی گنا ہوا ان دونوں کے درمیان کوئی ان میں سے کوئی ایک نے گنا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گنا کی نحوست کی وجہ ان میں جدائی پیدا کر دی جب جدائی ہوتی ہے پھر دل پریشان ہوتا ہے الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے ایمان نیچے چلا گیا وہ او اداوت اوپر چلی آئی فرمائی یہ فکر کرو اپنے ایمان کی اس لیے کہا ان نل ایمانا یخلا فی کوخلاق سعود لوگو تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پرانا ہو جاتا ہے میں کیا تو پرانا ہوتا ہی نہیں ہے میرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے میں تو بڑا مومن ہوں صحابہ ڈر رہے ہیں کہیں منافق نہ بن جائیں مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہا لوگوں تمہارے سینوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے فصل اللہ اید ایمان کوم اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کیوں کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے یہ دعا مانگو اپنی اولاد کو یہ دعا سکھاؤ عزیز و قرب کو یہ دعا سکھاؤ ان اللہ دین امن و وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہ اخبت رب اور اپنے رب کی طرف مطمن ہو گئے اللہ کی طرف مطمئن ہونا کیا ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے ای دماغ دماغ کہتا ہے کہ بھائی پیسے آ رہے ہیں جیب میں سود کے پیسے آ رہے ہیں جیب میں پہلے ایک لاکھ تھا اب سوا لاکھ ہو گیا ہے بینک سے ہر مہینے آ رہے ہیں پیسہ تو بڑھ رہا ہے یہ ہے دماغ اور ایمان کیا ہے یا محک اللہ سود کو مٹا دیتا ہے ایمان اور دماغ کا جہاں مقابلہ ہوتا ہے آج دنیا دماغ کو ترجیح دے رہی ہے داڑھی رکھ لی تو جاب نہیں ملے گی یہ دماغ ہے یہاں سچ بولا تو رگڑا جاؤں گا یہ دماغ ہے ان نصب کا یوں جی پیارے پیغمبر ہماتے لوگوں سچائی تو نجات دیتی ہے وقتی طور پر تمہاری تھوڑی سی بےزتی ہوئی ہے پیارے پیغمبر زمانہ دیتے ہیں سچائی سے نجات ملتی ہے دماغ کے اتنا اگر میں نے سچ بولا تو سب لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا یہ دماغ ہے ایمان پیچھے کر دیا ہم نے دماغ آگے کر دیا کسی نے آ کے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کو وہ مکہ المکرمہ سے نکلے اور راتوں رات, رات بیت المقدس گیا ہے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہے کیا یہ ممکن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے دماغ سے کہا ممکن نہیں ہے کیونکہ تیز سواری بھی ہو تو بیت المقدس تک جاتے جاتے پندرہ دن لگتے ہیں پندرہ دن واپس یعنی ایک مہینے میں آمد و رفت ہونی تھی ممکن نہیں ہے ایک راتوں رات بندہ جائے اور آئے ایسا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کہا انا بکا صاحب کا یہ کون یہ بات تو پھر تیرا صاحب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہتے قَالَ <لَصدق> اگر یہ کہتے پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے تو پھر بالکل سچ ہے پہلے بات کی تھی دماغ کے ذریعے دماغ میں وہ بندہ پیرامیٹر کے ذریعے ماپتا ہے اتنے کلومیٹر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے یہ دماغ ہے کہا پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے تو دماغ پیچھے چلا گیا ایمان نے جواب دیا اگر پیارے پیغمبر نے بات کی ہے تو سچ ہے آج ہم دماغ اور ایمان کا مقابلہ کر رہے ہیں آج دماغ مقدم ہے اذان والا کہتا ہیا الفلا کامیابی کی طرف آ جاؤ ایمان والا کہتا کامیابی مسجد میں آنے سے دکان والا سمے تھا کامیابی دکان میں بیٹھنے کی یہ دماغ اور ایمان کا تقاضا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا پھر وہ ایمان کو مقدم کرے گا اور جس کا ایمان کمزور ہے وہ دماغ کو مقدم کرے گا آج چنگ ہے ایمان اور دماغ کی پھر پیارے پیغمبر کے صحابہ نے یہی بات ہمیں سمجھائی کہ جب ایمان اور دماغ کا جھگڑا ہو تو ہم نے کیا کیا تا اللہ ایمان قبل نت القرآن قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ایمان تاکہ یہ ایمان اس دماغ کا علاج کر سکے اس دل کا علاج کر سکے اللہ کے ان برتنوں کی اصلاح ہو سکے آج اسی ایمان کی فکر کرنا ہمارے ذمے تھا آج ایمان والا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر بڑا فضل کر دیا دیکھیں اگر میں برا ہوتا تو کیا دنیا میرے لیے فلاح کر دی جاتی کیا میرے لیے یہ کوٹیاں بنگلے اور دکانیں کیا مجھے اللہ دیتا یہ میری کوئی خوبی ہے تو دے رہا ہے تو میں نے عرض کیا پیارے پیغمبر نے وضاحت فرما دی تھی کہ دنیا میں نہیں ہے دنیا بھی پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ نے کے بارے میں اپنے نبی سے کہا میرے نبی فلا تو کا ولا انما يريد اللہ حیات وهم اے میرے نبی انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے ہیں تو مسلمان کیا لاتے اپنے آپ کو ان منافقوں کا مال اور اولاد تمہیں حیرت میں نہ ڈالے کہ یہ اللہ کے باغی نے کے باوجود اللہ نے ان کو بڑی اولاد دے دی بڑا اچھا مال دے دیا اور میں ان کا مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے اتنا مایورید اللہ ہو لیو ادم بے حاف دنیا اللہ نے ان کو مال اور اولاد اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالی اس مال اور اولاد کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے اللہ کا ارادہ ہے عذاب دینے کا تو اللہ تعالیٰ سے اس ایمان کی فکر کرنا اس ایمان کی جدت کی تجدید کی دعا کرنا یہ ہمیں حکم ہے دنیا کا, کا لوگوں اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے عملوں میں تیزی پیدا کرو اف آر الخیر اپنا زمانہ بھر نیکیاں کرو خیر تلاش کرو اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سامنے اللہ کی رحمت کی بہاروں کے سامنے پیش رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خوف کی چیزوں سے بے خوف کر دے یہ دعائیں علاج بتایا ہے ایمان کی فکر کرنے کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنتوں کو زندہ کریں کسی بندے کو پکڑ کے بٹھائیں بھائی کو حدیث سناؤ آیت سناؤ واقعہ سناؤ تاکہ ایمان بڑھ جائے پھر صحابہ کی طرح ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہیں اس ایمان میں نفاق نہ آ جائے کمزوری نہ آ جائے یہ ساری چیزیں محل نظر ہیں جو ہم میں موجود نہیں ہے لمح فکری ہے جس پر ہم آج غور نہیں کر رہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے علم ورزق واسع لسانہ ذاکرہ وہ یقینا کاملا و ایمان ایماننا اللہ جدد الا ایمانہ اللہ جد ایمانہ اللہ جد اللہ ایمانہ فقول وسف علی علوم سلحان